بسم اللہ الرحمن الرحیم ولایت کے حصول کے لیے چند باتیں ہیں یہ باتیں ظاہر میں سادہ سی محسوس ہو رہی ہیں لیکن اگر انس کو بندہ اپنائے اور ان پر عمل کرے تو اس کا اثر بندہ خود محسوس کرے گا دیکھیں جب کسی مریض کو نسخے سے فائدہ پہنچ جائے تو وہ کو لوگوں کو بھی بتاتا ہے کہ بھائی مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے کسی کی شوگر کم ہو گئی تو کہتے ہیں کہ یہ چیز استعمال کرو شگر کم ہو جائے گی کسی کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے کنٹرول ہو جاتا ہے بخار دور ہو جاتا ہے تو یہ بعض باتیں ہماری بزرگوں نے ارشاد فرمائی ہے اور تجربہ کی ہے اور انہوں نے اس کے ذریعے سے ولایت کے مراتب کو پایا ہے تو ہم بھی ان چند باتوں کا لحاظ کریں امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائیں گے اور اپنی نور معرفت سے ہمیں بھی حصہ ادا فرمائیں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اپنی نیت کو درست کرے پکا ارادہ کر لے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا اور اللہ تعالی کی رضا والی زندگی گزارنی ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو گناہ کا موقع نہیں ملتا اگر گناہ کا موقع مل جائے تو گناہ میں پڑ جاتے ہیں بد ہو جاتی ہے دوسری گناہ ہو جاتی ہے تو اس لیے پہلے پکا ارادہ کر لے کہ میں نے گناہ نہیں کرنے اگر مجھے گناہ کا موقع بھی مل جائے تو یہ بات اگر ذہن میں بابر دوہرائیں گے نا تو آپ کو موقع پر یاد آئے گی اور آپ کو گناہ سے بچا دیجیے غیبت کا موقع آ گیا. لوگ باتیں کر رہے ہیں میں نے تو گناہ نہیں کرنی اور یہ غیبت گناہ ہے لہٰذا میں نہیں کرتا بد کا موقع آ گیا آپ شیطان کہتا ہے کہ نظر اٹھاؤ دیکھ لو دل میں بات آ گئی کہ میں نے تو گناہ نہیں کرنا کا تک کا ارادہ کرنا ہے گناہ سے بالکل بےتما ہو جانا ہے کہ میں نے گناہ کرنی نہیں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت لوگ سلوک کے راہ میں کیفیات کی متلاشی ہوتے ہیں اصل مقصد ان کا کیفیات کی رامات رب وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے ایسے لوگ اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے اس راستے میں اٹک جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے میں سب سے پہلے اپنی نیت کو درستان